تلاشی کی اے حضرات دیکھا گیا کہ ہر بندہ اپنے دہ بندے دی زامن ہو سکے انہیں حفاظت آ سارا کچھ نہیں وہ فساد کرے گی وہ زامن ہے نقصان پہنچی وہ ہر کہیں تحریر کر دیتی اج کنے کچھ عرصہ پہلے لیکن ہون او حضرات آدھن کے اسا مسید جنی سے اندے تو سے دوسران جلو اتوائی سے ان من کرو مناظرہ مزارے سے اندار گال سنو اللہ دے گھرکنے زیادی امن والی جا کوئی بھی ہے اسا انہیں شرطیں دے پاپند ہیں سب بندے کو اسا کاری دے دی ہیں نا بندے دوسران بھی منتخب کرو اسا بھی منتخب کریں دی ہیں اور ہر بندے دی تلاشی تسان, ویدیو ویدیو دے تسان تو بھی دس دروازے بندے کھڑا ہیں باقی ساتھی باہر ہوتے ہیں تو حضرات اتنا تشریف رکھو تیرے واسطے کھیت بھی کربے کو کچھ آ گئے مناظر شروع یہ سی ساتھی انصاف کی گاہ میں تو سورج کاوا تو دے سا حضرات کو آ دے ہیں پن حضرات کو آتے ہیں کہیں بھی اپنے آپ کو حضرات کرنے گندہ کوئی کہہ بندہ جگہ اپنے علماء تلمار رابطہ قائم کیا ہاں چار تو تاری نہ ناراض اصولی گا اگر وہ فرن چاہتے ہن انہیں کوئی اعتماد نہ ہا کو آخ نہ سویلے تک تھرے nice. سوی بندے اندر آئے دس آدے پہ ان کوئی شرط کوئی نہیں میدان اگلی گالی گال ہے تو دے مام نال، انبدار جا کیو خدا کا گھر جانبدار ہے سارے مسلمانوں کی شرکت اس شریق ہو مسلمان اصل شریق ہے جی اگر اگر کرنی مسلے دی تحقیق شرطان طے کیا کرنا چاہتے اپنے علماء کو مناظرہ شروع کرو اگر مناظرہ نہیں کرنا ان بہانے پیو ہوں گا ایک بھی یا تسا تحریر کا کوئی کو نہ جو کہ ساری گال نہیں تھو ہوئی کا گال تا تحریر کاڈو اپنے الما کی طرف جو انے شرط سارے علما مناظر نہیں کرنا چاہتے ساری چھٹی مگرب تک جہی میں گال تھی نہیں رہا کہ تک رہی نہیں تھی بھائی تو لیکھ لیکھ کشن آسے ہوتا تو نہ کشن لیکھ لیکھ دی آسے نمی شرطہ ساں کوئی نہیں سے تسلیم کرانا چاہتے جری اصولی شرطے میں لینے ہیں بندے پاروں کر دیں ہیں بندے دا مرکے جاؤ بے بندے دہدہ پاندے پھینٹ تلاش ہاں دیں دے آئیں بیانی کلی کیا کرو سوچی اولان دوائے और जब तारीख करीब आरोप تاریخ <Sessly> اتوار موجود ساتھی ہو سن آئے ساتھی تلاشی کی ہر بندہ جڑا ہے اپنے اپنے ساتھی حفاظت دے، امن سے دے، ہر قسم دے ذمہ دار ہوتے ہیں آخر کار ہر ایک ساتھی نے اپنے اپنے, اپنے والے تا. تاریخ مقررہ اجا اللہ دے فضل و کرم کے اہناتے اور بالکل پورے وقت مقررہ پہنچ چکے ہیں انہیں شرطے کے کچھ عرصہ پہلے طے ہو چکی ہیں مناظرے واسطے تیار ہیں کئی شرط دے اندر نہ اکفیم چاہتے ہیں نہ ترمیم چاہتے ہیں انہیں شرطیں مناظرے کرنے واسطے تیار ہیں حدیث برا جڑے ہیں وہ حضرات انہیں شرطیں کن قطر ہی ہیں وہ نویا نو شرطیں جہاں ہیں اور مقصد انہیں دا ہے جو اصل مناظرہ نہ کریں اور گال دا اور تجربہ سب کو پہلے بھی ہا کچھ نہ کچھ جو حضرات آتے ہوئے نظرا نہ کرے سن لیکن صوفی غلام سرور صحب آف گالی کل محسوس تحری گفتگو کے اندر انتہائی موکھلے سن تو اصل ناظرا گویا کہ طے حضرات سارے لے کر جو حضرات بار بار بھی مجھا دن یہ شرط نہ ہوا دن وہ شرط نہ ہو ہوں ساتھی آ سب ساتھ کو دسے جو مر کا دیں یا چل کے کھیت مناظرہ کریں گے یا چل کے سارے گریلو حضرات جڑے انہیں مسیحت کرتے ہیں یا پیٹا کچھ کریں گے یا تو جا کے اتنا کرتے ہیں کیوں بھائی ہاں جی یہ مسیت جی ہے نا یہ تو آئی اناظرا کرنا چاہتے ہیں غیر جانبدار جہد یعنی بیٹھا کے کئی بند کی ہو سکتی کوئی جانبدار نہیں خدا کا ڈر جا یہ تو دعوت حضرات روز آ دو کہ سارے کو اللہ دا قرآن موجود ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان موجود ہے اپنے سارے مسائل یہ مسلمان قرآن اور حدیث دوارے کو سنن ہے اورنفی نے کو کے بارے دے جو بھی کہنے امام دے قرآن ہاں، میدان کو دسو جو واقعی اساں قرآن، تساں کرے نی اصان کھانے حدیث کن کرنی آؤ دوستو کوئی لڑان پڑاند کرے پہلی سال لاج میدان مناظرا دسے جو اللہ کا قرآن تے حضور سی کا فرمان کلو ہے کولو کری بندھی میدان جو بندے مسیج چ خدا نہ لحاظ سے شرمنا چاہیے اگر انہیں فساد کرے کوئی کوئی خطرہ خدوس باغ دینا ہے اور جلدی تشریف ڈرنا ہوگا چاہیے مہربانی کرو کتابیں چاہو نا حضرات ہو تشریف کھیلنا ہو सात दरा कराओ दिखाओ बाकी लोग बड़े मुश्ताक हजरात चेहरे देखा देख आओ अपने गुरु चेहरे लोगों को दिखाओ हजरा ठीक है अगर सारी कोई शर्त अच्छा कोई जाति में करें तो हजरात साको आखो अस अपनी शर्त क्या بار بار آئی شرطے مطابق سفید ملک تقسیم کیسے اچھا نہیں اور تلاش کی جب گاڑی پہنچی پیچھے تشریف نہنازرا نوکر تو پیچھے کوئی کام دیا آئے جا میں مناظرہ کر مناظر جیو تو کرنے ملاقاتیں <سلام> یہ کنے لا <سلام> تے تراچ نبن دو گندے گزر گئے مناظر دوسرے ویکھ رہے ہیں بے تشریف گن مڈو گاڑا شران والے کولو اپنا انتظار ہے جو پولیس دی گاڑی آوے یا سا وے سو چور بیٹھی پیچھے تو محمد صاحب پہلے ہو جاتا ہون مناظر ویکھنا نہ کرتے ہون تے سدی سادی بار ہے بچے چاندو جو مناظر نہ اور لبے کرے میرے سرکار نے بھی ایک جو قران حدیث تے خدا تے میاربانی کر کے گھر باتی حضرات سارے دے سارے آرام دطمینان اور, اور سکون دشریف رکھو ان شاء اللہ نہایت اور نہایت اور مقصد صرف یہ ہے جس ویلے مقصد ہے سارا لہٰذا جھگڑا لڑائی فساد جس ویل مقصد نہیں تو انہی خاطر ساگو بہتری میں نظر تھا کہ آدمی ساڑھی اور کرے چپ کرو بھائی علماء کرام گزارے سے چھوٹی جی صاحب کا حضرات بہت جو نا سنو گزارے سے جو ساری طرفوں مناظر حضرت العلم مولانا سمجھ نعمانی متضل علی آپ آب قید آباد حسن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 مناظر آپ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکات भाई हम चलते हैं जल्दी ठीक है यार جماعت کو مناظرے منازر اسلام حضرت اللہ مولانا شمشان صاحب سنفیوسن اور صدر منازرہ منازر اسلام حضرت مولانا مفتی اللہ بخش اور محم عبد الرحمان اصری مناظر کی خاطر محترم نظام صاحب فرمایا جو پانچ گھنٹے اصل مناظر کو دہٹے کرنے واسطے بھی تیار لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ٹہری کیا گیا اندر اہل حدیث کا جو دعوی مسلک دیکھا ہے کوئی ایک بھی کہ بھائی فاتحان پڑھنی چاہیے اور احناف دا جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ بھائی کئی قسم کے گراجات بھی ہونا چاہے تو پیش کرے پہلی باری ہر مناظر پندرہ پندرہ منٹ تقریب کرے سیڑے پہلی پہلی باری پندرہ پندرہ منٹ ہر مناظر اپنے ابتدائی نرائل پیش کرے سی اور دلائل کا جواب دے جی. اور ہر مناظر اصول جتنے بھی مختلف مطابق چل سکے کوئی کئی قسم کی ہر دھرمی اگر کوئی کو مطالبہ تو وہ جی. اگر کئی قسم دی کی تحریر دا کوئی جی. مطالبہ جائے تو لے کے جاؤ اور پہلی پہلی باری ساری درخو بھی پندرہ منٹ اپنے دلائل پیشی دفعہ جبکہ آپ دفعہ نوانی صاحب پندرہ منٹ سارے دلائل کا جواب دے سن اپنے دلائل پیش کرے سن منٹ واسطے ہر بندہ اپنے دلائل پیش کرے سی دوے کے دل کا جواب دے سی یہ گھر ٹھیک ہے شرائت لکھے مناظرے کی گفتگو ہوا ہے وہ یہاں کہ آن آن دی مولانا محمد امین صاحبی نہ ہو سی اور ساری طرفوں مولانا شمشاد صاحب سلفی نہ ہو سکے شدہ امر چونکہ ہوں اصل دیکھے کہ اے حضرات منازرہ نہیں کریں دے ات واسطے اُنہیں حضرات کو کھلی چھٹی دیتی ہے کہ ساری طرفوں مولانا محمد امین تشریف نہیں گھرنا ہے اور اصل انہیں کو نہیں سڑایا اب اپنے وعدے سے پورے رہیے وہ حضرات اگر گھرنا ہیں مولانا شمشاد صاحب کو تو سر اکی اال بھی منازرے کرنے واسطے سارے حضرات تیار ہو گئے بادشاہ باوجود کہ سارے اہل حدیث حضرات جہے ہیں اپنی شرط تو پھر گئے لیکن اساں وقت بھی تیار ہیں اساں گزارا صرف اس طرح کی مناظرہ دا وقت جڑا ہے نماز دے اوقات تو علاوہ کم از کم پانچ گھنٹے ان جواب مولانا عبد الرحمان صاحب نے نہیں دور اسی طرح سے پہلے جہے ہیں پہلے جڑا وقت تے پندرہ منٹ ٹھیک ہے ان کے بعد وقت علاوہ دہ دہ منٹ لینا چاہیے کیونکہ پانچ منٹ تو کوئی گال بھی نہیں سنی ساری رائے کہ وقت بعد منٹ ہونا ہے اور باقی کم از کم اچھا لیکن وہ ہے کہ چاہے ڈا گھنٹے ہوتا میں بھی پکلہ مست ہے السلام علیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہوں پندرہ پندرہ منٹ جیسے آپ کی رائے منٹ منٹ گھنٹے ٹائم کر سے ہے آخر ہر صاحب نے اور مناظر نے اپنی دلائر بھی پیش کرنے اور حضرات دا جواب بھی دے قرآن مجید پیش کرنے, کرنے پھر تفاصر پیش کرنے روایات پھر ان اور دلائل اللہ دل دی دیر انہیں حضرات کے ذخیرہ وافر آدھی اس وقت اندر گرامن دی کوئی ضرورت کوئی نہیں مارن میں تا یہی گزارش کرے سا کہ پنج گھنٹے میں عرض کی دمی کم از کم وقت ہوے اگر تا حضرات آدھے پہ سب کو ضد نہیں چلو جرہ او وقت ہے وہ تا میں اتفاق ہوا ہوگی ترمایاں ڈا چلو تٹا ٹھیک نسے ٹھیک ہے البتہ وقت جا میں پنج آخو رو آخ اتنا رعایت سانچہ کریں جا کرو چار گھنٹے کا نہیں تو وقت کرانے کی نال گزارش بھی بھی ہے کہ جیسے ویلے مولوی محمد ساجد صاحب نے صوفی غلام سروار صاحب گفتگو کیتی ہے تو مولوی ساجد صاحب نے آخیا جو مناظرے دا ٹائم پہلا رکھوں تاکہ اوقات نماز نہ آن جی انہیں میرے کو فرمایا لیکن صوفی صاحب نے آ کہ سارے علماء مصروف ہو اور ہوں جو بھی سارے جو کہ دے حضرات آسن آس نونکہ مصروف ہوتے ہیں لہٰذا پچھلا ٹائم رکھو ہوں نماز آتا آسن. مجبوری ہر مسلمان دی نماز دے اوقات کٹا کے چلو حضرات آدے پیو اسان رعایت کر دینا چلو نہ ٹو صحیح نہ پنج سی چار گھنٹے کافی ٹھیک ہے چار گھنٹے آپ نے پانچ منٹ ڈیوٹے بڑھائے تو آپ نے باہر نے آنے والے لوگوں کا احساس نہیں کیا اگر پانچ گھنٹے کر ہیں تو پانچ کے بجائے دس ہوئے جب تک مناظر چلتا رہے گا چلتا رہے گا ٹھیک ہے بادہ بھی نہیں ہوں گے اور نہ وہ اپنی انڈیا ہماری یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ آپی صاحب بولنا لے ہیں کیونکہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اور میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں لے آئیں گے اور یہ پھر اکٹھے بات ہو گئی کہ ہم شمشاد سرفی صاحب کو نہیں لائیں گے اس کے علاوہ خا سعودیہ سے پاک پاکستان سے جس بار کو منگوائیں گے آپ لے آئیں گے بات ہوئی پھر نعمانی صاحب کی میں <سؤال> نے کہا ہمارے علاقے کا ہے مولانا رمضان نعمانی اور میں نے نام لیا ان کے پاس کہ رمضان نعمانی صاحب ہے اور نام لیا ہے مسجد میں کھڑا ہوں اور ہم اس کو نہیں لے آئیں گے اور ہم اس کو لے بھی نہیں آئے وہ مولانا یوسف رحمانی کے ساتھ مناظر کرتے تھے اور ان کا ملک صاحب بھی موجود تھا اس ملک صاحب کے سامنے بات ہوئی اس نے کہا جو کہ بنڈی میں آیا تھا میں نے کہا بالکل وہی ادمی جو بنڈی میں آیا تھا اور بنڈی میں وہی مولانا رمضان رومانی آئے تھے دوان کرو, دوان کرو. بارد بارد بارد بارد صاحب نے اللہ اللہ کے ساتھ میں رہا ہوں کہ مجھے آج نہیں آئے رمضان صاحب نام لیا یا صاحب کا نام لیا تو بعد میں جب بات چیت ہوئی ہمارے علما کے ساتھ مجھے نمانی صاحب کو بلوائیں گے تو میرے گھر میں صرف نومانی صاحب رہتے تھے نہ میرے کبھی رمضان نمانی صاحب تھے نہ کبھی یوم نمان صاحب تھے نہمانی صاحب میرے گھر میں صاحب کو وہ توجہ کرولانا اللہ بھائی صاحب نے فرمائے کہ تہاری طرفوں ایک گال طے جو مولانا محمد امیڈوی اور مولانا محمد یونس نومانی شرط طے کی, حضرات کے نے تائے کی اللہ دے گھر دے اندر جو مولانا محمد یونس نومانی دا انکار نہ کیتا گیا جو نہ ہو سک جیسے کا کہ صاحب نے پوچھا گئے انہیں فرمایا میں کوئی گال یاد کر بلاسط تشریف مولی نے کر دیتی ہے اور چونکہ جیتان طے رہی صاحب ہونی مائ تک پہنچے اندر گلیدے گا کرجے صاحب نے ہر دفعہ بیان دیتے ہیں کہ میں انہیں کو آکھے مناظر دا تعین کرو انہیں آکھے روح بن دینا ہوئے مولی امین صاحب اور مولانا شمسہ صاحب باقی تو ہاتھا جیڑا ہوئے ساتھا جیڑا ہوئے اور این وقت تک تو کو پتہ ہے جو ہون ان کے انہیں بھی اعلان کیتے کہ ساتھا مناظر فلان اور اسم ہی اعلان کیتے لیکن سب حضرات گواین اور سن رہی جو انہیں حضرات نے آکھا جو مولانا شمسہ صاحب نہ حسن اور انہیں کو میدانے چھ گھن آئ اور یہ باوجود اصل قبول کیتے اور گار ہوں اتنا طے کی چکی ہے کہ پہلا وقت جڑا ہے پندرہ پندرہ منٹو سی اور دوجا ٹائم جہے چل سن دہ دہ منٹوں سن اصل حضرات کو آ کے مناظرے کا ٹائم مقرر کرو کم از کم چار گھنٹے ان حضرات نے وقت نہیں مقرر کری ہے اور وہ او آدھن کے دا گھنٹے وقت مقرر نہیں ہوا گھنٹہ کرے تو ٹھیک ہے لیکن کیتے اپنی گال تسلیم کر گن باقی سب کو اعتراض نہیں جو مولانا نہ ہو بھولے چلو سٹا کرے اپنی زبان کیتے کہ سدر کو حق ہے آپ کو حق نہیں اس لیے صدر کو دے آپ ٹھیک ہے کیوں نہیں بولتے چلو آپ تبدیل کر دیں ہم نے پہلے جو اعلان کیا تھا وہ ہم نے غلطی کی اب ہم تبدیل کر دیں ٹھیک ہے ہے کہنا خام کر ہیں جب قبول کر لیا ہے تو انہوں نے مسجد میں انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا البتہ نعمانی کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ کون نعمانی صاحب بس اتنی مغرب کی بات ہے فرما انہوں نے بھی کہا مجھے بھی کہا تھا کہ نعمانی صاحب بھی نہیں آئیں گے اور شمشاد صاحب اور امین صاحب نہیں آئیں ان کی طرف سے وہ نو نہیں آئیں گے ہماری طرف سے شمشاد صاحب نہیں آئیں گے ہے لیکن پہلے آپ سوچو مولانا صاحب اگلے کلو کیا ایک بندہ کوئی گلا سا تی رہا جو صرف ایک بندہ نہ اتنا فرماؤ کہ منازرا چار گھنٹے راسی یا گھنٹے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ایک ضروری وزا ذرا ایک ضروری وضاحت کیونکہ میری آواز کم ہے ہم جب صاحب